حدود حرم کے اندر دیکھیں ایک چیز میں بتاتا چلوں حدود حرم کی جو ہوتی ہیں یہ سعودیہ والوں نے باقاعدہ اس کے نشانات لگائے ہوئے ہیں کہ کون کون سی جگہ حدود حرم میں شامل ہے کون سی جگہ حدود حرم میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے حدود حرم کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ وہاں سے وہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی کون سی جگہ حدود حرم میں باقاعدہ نشان لگائے گئے ہیں کہ یہاں سے حدود شروع ہو جاتی ہیں حرم کی ٹھیک ہے دوسرا جو ہے مسئلہ تھا کہ ایک اور سبج بھی اصل میں ابھی میرا ذہن اس حوالے سے کام ہی نہیں کر رہا کہ جی جو سوالات ہیں اس کو میں دیکھ کے بتا سکوں گا دوسرا سوال بھی جو ہے دوسرا سوال آپ کو میں دیکھ کے بتا سکوں گا ایک تو حج کے مسائل ذرا مشکل ہوتے ہیں حج کے مسائل انتہائی مشکل مسائل میں سے ہیں وائس تو کے مسائل ذرا مشکل ہیں تو میں جو جن ساتھی کا سوال ہے نا میں انشاءاللہ اللہ دیکھ کے آپ کو کر دوں گا پرسنل میسج کے اندر ہی جو بھیج دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھ کے میں آپ کو بتا دوں ہاں یہ دیکھ کے بتا سکوں گا دیکھ کے بتا سکوں گا ابھی ذہن میں نہیں ہے بالکل اس چیز کے حوالے سے ٹھیک ہے ابھی مجھے نہیں وہ ذہن میں نہیں ہے میں دیکھ کے بتا سکوں گا میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ٹھیک ہے چل جی آجا جی اب ہمارا جو سورہ یوسف کے وہ چل رہی تھی سورہ یوسف کے اندر ہمارے چالیس آیات مکمل ہو چکی تھی چالیس آیات چالیس آیات مکمل ہو چکی تھیں قصہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان دو قیدیوں نے اپنا خواب پوچھا ایک جو تھا وہ باورچی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ باورچی تھا اور تورات کے اندر جو ذکر ہوا ہے تورات نے یہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ایک ان میں سے ساکی تھا یعنی پانی پلانے والا ایک ساقی ساکی جو ہے نا پانی پلانے والا یا شراب پلانے والا جو جس کو بھی کہہ دیا جائے ساکی اور ایک ان میں سے شاہی باورچی خانے کا داروغا داروغا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو گیٹ کے اوپر موجود بندہ ہو شاہی باورچی خانے کا داروغہ ٹھیک ہے تو کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے قرآن نے اس کی تفصیلات ذکر نہیں کی ہیں قرآن نے اس کی تفصیلات ذکر نہیں کی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تورات اچھا یہ جو لفظ میں استعمال کروں نا اگر تورات کے حوالے سے تو آج کل یہ جو کہا جاتا ہے نا تورات کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں بائبل اور تورات دونوں شامل ہوتی ہیں بائبل بائبل انجیل ویرا اور تورات جو تھی باقاعدہ جس کا نام ہی تو تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی تو کے اندر تو وہ بائبل یا تورات میں سے کسی سے بھی ہو سکتی ہے وہ جو میں تفصیل اگر آپ کے سامنے ذکر کروں گا تو ٹھیک ہے جی تو تورات رات یہ بط... کے اندر ہے کہ ان میں سے ایک ساتھی باورچی خانے کا داروغا یعنی گیٹ کیپر آپ سمجھ لیں یا جیسے کہ ہوتے ہیں گیٹس کے اوپر جو بندے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم عام طور پر باورچی کہہ دیا کرتے ہیں یہاں پر کہ جی باورچی تھا روحا ٹھیک ہے لیکن قرآن نے اس کی تفصیلات ذکر نہیں کی ہیں تو دو بندے تھے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں جو ہوں انگور کا رست نچوڑ رہا ہوں شراب بنانے کے لیے اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں تو یوسلام نے ان کو تعبیر دینے سے پہلے سارا کچھ وہ بتایا قصہ وہی چل رہا تھا پھر تعبیر یہاں سے آگے اکتالیسویں آیت پہ تعبیر بتائی جائے گی تعبیر یہ بتا رہے ہیں کہ تم میں سے ایک تو واپس چلا جائے گا بادشاہ کے پاس جو ساکی ہے وہ جائے گا اور بادشاہ کو اسی طریقے سے شراب پلائے گا اور دوسرا اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور یہ فیصلہ طے ہو گیا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو اور جو آدمی قید سے رہا ہونے والا تھا حضرت یوسف علیہ السلام علیکم وائس اوکے وائس اوکے دیکھ لیں تو جو ان میں سے آزاد ہونے والا تھا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کر دینا کہ ایک بے گناہ آدمی اس طریقے سے جیل میں پڑا ہوا ہے لیکن شیطان نے اس کو اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس آدمی کو بھلا دیا وہ چلا گیا واپس اور وہ بھول گیا اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں پڑے رہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیز مجھے اب کرنی نہیں چاہیے لیکن میں اب وہ کرنے لگا ہوں اس کی تفسیر کے اندر جو مجھے سب سے پسند جو تفسیر ہے گو کے وہ شاس تفسیر ہے شاس تفسیر ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تفسیر مجھے سب سے پسند اس حوالے سے کہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس جو آزاد ہونے والا تھا اسے یہ کہا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کر دینا میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کر دینا کہ بھئی اس طریقے سے ایک بے گناہ آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے تو مفسرین نے یہ کہا کہ کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے اوپر ایک قسم کا بادشاہ اس آدمی سے کہا جا رہا ہے کہ بادشاہ سے یہ کہہ دینا ٹھیک ہے اس لیے آپ نے سنا ہوگا حسنات البرار سیات المقربین حسنات البرار نیک لوگ نیکیاں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں جو مقربین ہوتے ہیں ان کے وہ گناہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رتبہ بہت بڑا ہے بہت بڑا رتبہ تھا لیکن انہوں نے جو یہ بات کر دی کہ بھئی بادشاہ کے سامنے میرا جا کے ذکنا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کا دینا یہ پسندیدہ بات ان کے رتبے کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں تھی اسی لیے وہ کئی سال جیل میں پڑے رہے اور یہی تفسیر عام طور پہ مشہور تفسیر یہی ہے یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ بھی بادشاہ کے سامنے میرا جا کے ذکر کر دینا شا ایک خاص تفسیر یہ ہے جو, جو اس میں یہ ہے انہوں نے اس کی کچھ اس طریقے سے اس کو بیان کیا وہ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا ذکر یوں کرنا کہ ایک آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے بے گنا پڑا ہوا ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا تھا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو اس کو جا کر کہنا کہ ایک آدمی جیل کے اندر ہے جو ہمیں اللہ تعالی کی توحید کا ذکر کرتا ہے ہمیں توحید کے راستے کی طرف لاتا ہے میرا ذکر اس لحاظ سے کر دینا جیل کے اندر ایک آدمی ہے اور اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ ہمیں اللہ تعالی کی توحید کی طرف لاتا ہے گویا کہ وہ ایک دعوت پہنچانا چاہتے تھے بادشاہ تک بادشاہ تک دعوت پہنچانا چاہتے تھے तीके? اور یہ اب میں جو آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں یہ باقاعدہ مفصری نے لکھی ہے اور اس کو پسند بھی کیا ہے میں نے دن... آپ کے سامنے کتاب کا ذکر کیا تھا لیکن وہ پچھلے اتوار کی بات ہے قصص القرآن قسص القرآن مولانا حفظ الرح... مولانا محمد حفظ الرحمن سیو ہاروی سات کتاب ہے القرآن یہ پڑھنے کی کتاب ہے ٹھیک ہے قسل اس کی یہ دو جلدوں میں مل جاتی ہے چار حصے ہیں اصل میں اس کے چار حصے ہیں. قصص القرآن مولانا محمد حفظ الرحمان سیو ہاروی یعنی قرآن کا جغرافیہ وغیرہ سمجھنے کے حوالے سے قصے وغیرہ قرآن کے اندر جو ذکر ہوئے ہیں اور پوری کی پوری وہ بتاتے ہیں اور اس لحاظ سے بڑی اچھی کتاب ہے کہ وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ بھئی قرآن نے کتنی بات بتائی ہے قرآن نے کتنی بات بتائی ہے اور یہ جو باتیں جو ذکر کی جاتی ہیں جو باتیں کئی باتیں مشہور ہو چکی ہوتی ہیں کہ بھئی ایسی بات ایسی بات تو وہ پھر ذکر کرتے ہیں بھائی قرآن نے ایسی کسی جگہ پہ بات نہیں کی حدیث میں اگر کسی بات کا ذکر آئے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ حدیث نے اس قصے کو کتنا بیان کیا ہے اور باقی تورات کے اندر سے ذکر آئی ہیں یا یہ اسرائیلی روایات ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی مستند طریقے سے انہوں نے بحث کی ہے بہت مستند طریقے سے تو قصص القرآن مولانا محمد حفظ الرحمن سے ہاروی صاحب کی یہ پڑھنے کی کتاب ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر حضرت نے بھی حضرت نے بھی یہی حضرت کو بھی یہی پسند آئی ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی حضرت نے فرمایا کہ یہی مجھے سب سے اچھی وہ لگتی ہے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کسی آدمی کے اوپر سہارا پکڑیں گے بادشاہ کے سامنے سہارا پکڑیں گے وہ کہ مفصرین جمہور کی رائے یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جا کے بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک آدمی جیل میں پڑا ہوا بے گنا پڑا ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کا اتنا اونچا مقام ہے اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہاں پر کہ بھائی میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے جی وہ اس طریقے سے توحید دعوت ٹھیک ہے جی تو اب یہ اس کو دیکھ لیں جو یہ دو آئے ہیں اس کا رکو مکمل ہونے والا ہے اب نظیم اللہ یا صاحب سجنے صاحب نے تھا نا صاحب سے ٹھیک ہے تو پھر یا آ یا آ تو نون گر گیا تسنیا کے اندر یہ نون جو تھا وہ گر گیا اور یا آ تو یہ آ گیا یا صاحبیا سا سجنے ٹھیک ہے نا اصل میں یا ساکن تھی ملانے کے لیے کیا کر دیا اس کو پچڑا دے دیا گیا یا صاحبیت صاحب اے میرے قید کے دو ساتھیوں یعنی اے میرے قید خانے کے ساتھیوں اما ماں ام ماں اہدو کما فیس کی کما تم میں سے ایک کا معاملہ تو شراب پلائے گا فیسکی وہ پلائے گا سکا یس کی سے ٹھیک ہے نا اپنے پلائے گا رب بہو اپنے یعنی آقا کو رب سے مراد اپنا آقا بادشاہ کو خمرہ خمر پلائے گا شراب پلائے گا وہ ام آخ دوسرا فیوس تو اسے سولی دی جائے گی فیوس تو اسے سولی دی جائے گی فتح کل مین راس ہی فتح کلین راس جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوش کر کھائیں گے جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, ہے. تستختیان یعنی تم پوچھنا اسی لیے ایک لفظ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا لفظ ہم کہتے ہیں نا فتوا ایک ہوتا ہے استفتا استفتا کہتے ہیں کہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے اور فتوا ہوتا ہے جس پہ جواب جو دیا جاتا ہے اس کو فتوا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس لیے جب اگر آپ اسے پوچھ رہے ہیں تو جب سوال لکھ کے لے کے جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے جی یہ فتوا ہے نہیں نہیں فتوا وہ جو سوال دیا تھا وہ استفا ہے سوال مان، جواب مانگا جا رہا ہوتا ہے اور جو مفتی جواب ہے تو پھر وہ فتوا کہلاتا ہے تو تس سے مراد ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے لذی زن انہ ناجی منہما وقال حضر یوسف علیہ السلام نے کہا اس آدمی سے زن انہ ناجی من ہما جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ انہوں من منہما کہ وہ رہا ہوگا اس کورنی ان اصل میں اس تھا نا اس کورنی ان ربی کا کہ تو اپنے آکا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا اپنے آکا سے میرا بھی تذکرہ کر دینا دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا تذکرہ کر دینا قرآن نے یہ بات نہیں کی کیا تذکرہ کر دینا ٹھیک ہے تو وہ اس لیے مفسرین کا آپس میں اختلاف ہوا کہ کیا تذکرہ کیا فن ساہو شیتوانو ف پھر ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا فن ساہ شیتانو ذکر رب ٹھیک ہے فانساؤ شیطان کے شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر کہ وہ اپنے آقا سے یوسف کا تذکرہ کرتا ذکر یعنی کہ شیطان, و کہ اس نے شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی کہ وہ اپنے آقا سے اس بات کا تذکرہ کرتا فلاں چنانچہ وہ کئی برس قید خانے میں رہے فلا بھی حضرت یوسف علیہ السلام رہے ف خانے میں بیدہ کئی سال ذرا ایک منٹ آپ ذرا میں ایک منٹ میں آ گیا ایک سلام اب اگلے رقو کا خلاصہ سمجھیے جو ایک ساتھی کہہ رہے ہیں شیتان تو اچھی بات بلا تفصیل لی جائے کہ حضرت علیہ السلام کے سامنے جا کر یہ ذکر کر دی... یعنی بادشاہ کے سامنے یہ ذکر کر دینا کہ ایک بے گناہ آدمی بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی ظاہری بات ہے ایک بے گناہ آدمی کا جیل سے نکلنا یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا اور اسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ جو ہے وہ میرا ذکر کر دینا کہ یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے تو توحید کی دعوت پہنچانا یہ بھی اچھی بات تھی تو شیطان نے بلا دی تو تفاصیر کے لحاظ سے یہ تو بات دونوں وہ ہو جاتی ہیں کیا بات ذکر کر دینا یہ قرآن کچھ نہیں کہہ رہا اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی اب آگے جو ہوگا وہ جو, با, با, جو بادشاہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس, جن کو مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو فیرعن کہا جاتا تھا فرآن فرآون یہ عربی کے اندر فیرعن ہوتا ہے ٹھیک ہے انگریزی کے اندر فیرو فیرو انگریزی کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فیرو کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ان بادشاہوں کا نام تھا ان بادشاہوں کا نام تھا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے بھی مختلف نام آتے ہیں کہ جی فلان نام تھا بعض نے کہا ریان نام تھا اس کا اس طرح اور بھی نام ذکر کیے گئے لیکن وہ قرآن نے نہیں بتایا کہ بھی نام کیا تھا اس کا ٹھیک ہے اصل میں یہ سمجھیے گا کہ یہ فیرعن بنا کیسے را جو ہے نا را ر یہ تھا کہ یہ میں نے آپ سے اس دن بھی کہا کہ آپ نے ایجپٹ کے جو خدا جو ایجپٹ والوں نے جو اپنے خدا بنائے ہوئے تھے مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے ان کے آپ نے وہ دیکھنے نام دیکھنے تو ان کے اندر اس قسم کا وہ تھا کہ یہ جو ان کا جو بڑے جو خدا شمار ہوتا تھا تو ان کے ساتھ را آیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور جو بادشاہ ہوا کرتا تھا بادشاہ یہ ایک قسم کا اس کا نائب ہوا کرتا تھا نائب ان بتوں کا تو اس سے اس کا نام وہ پڑ گیا کہ یہ کیا ہے فر، فر جو ہے نا کے جی اب ذرا سنیے گا تو فرعون جو تھے یہ کہلاتے تھے مصر کے جو بادشاہ تھے یہ فرعون کہلایا کرتے تھے ٹھیک ہے نا مصر کے اصل میں یہ لفظ تھا فا را را فا اور الف اور را اور عین فا رک ہے نا کیونکہ مصر جو تھے مختلف میں نے آپ کو بتایا نا مصر مختلف مصری جو تھے یہ مختلف دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے ان میں سے جو سب سے بڑا دیوتا تھا نا سب سے بڑا دیوتا اس کا نام تھا امن را आमन रॉ ठीक है ना यानी सूरज देवता सूरज देवता अमन रॉ ठीक है ना सूरज देवता फिर क्या हुआ कि ये जो था आगे ये ये उसके नाएब थे ना ये उसके नाएब थे जो वो कहते हैं कि ये सूरज देवता है तो आगे जो बादशाह बादशाह वक्त है ये उसका नायब تو ان کی وجہ سے ان کے نام کے اندر را آ رہا تھا نا آمن را میں نے بتایا نا را کا لفظ آتا ہے تو یہ فا فا را ریا ٹھیک ہے نا تو یہ اس, اس ویسم کے نام فارا پڑ گئے تھے ان کے نائب کی وجہ سے اور عبرانی زبان ابرانی زبان میں یہ اصل میں لفظ تھا فار ان فار ان فاران ٹھیک ہے نا فاران عربی میں جب منتقل ہوا تو فرون بن گیا عربی میں جب منتقل ہوا تو کیا بن گیا فیرون بن گیا ٹھیک ہے نا تو یہ اس, اس طریقے سے یہ نام پڑا ہے آپ, آپ سمجھ گئے نا آمن را سورج دیوتا جو تھا سورج دیوتا جو تھا آمن را جتنے بھی دیوتا تھے ان کے را را ہوا کرتے تھے تو یہ فا فا اور الف فا را رے لائے اور عبرانی میں ان کو کہتے تھے فاران فاران ابرانی زبان اور عربی زبان آپ دیکھیں گے نا کہ زبانیں کیسے بنتی ہیں لنگوسٹکس جو ہوتی ہیں اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا تو آپ عبرانی زبان کو کھولیے اور عربی زبان کو کھولیے تو آپ ان کے اندر سملیرٹیز دیکھیں کہ عربی زبان اور ابرانی زبان میں کتنی سملیرٹیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آئیں گی میں نے ایک دن شروع میں جب یاد ہوگا میں نے سملیرٹیز کے اوپر لنگوسٹکس کے اوپر شروع میں بالکل بات کی تھی کچھ زبانیں ہوتی ہیں سامی زبانیں جو ہیں سامی زبانیں وہ ساری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں سامی نسل وغیرہ یہ سارے جو عرب لوگ ہیں یہ سامی نسل کہلاتی تھی ٹھیک ہے تو عبرانی بھی اور یہ یہ سامی زبانیں کہلاتی ہیں عبرانی ہوگی عربی ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ اس طریقے سے تو یہ اس طریقے سے فرون بنا جی اور جتنے بھی بادشاہ تھے ان کا نام فرون لیا جاتا تھا تو عرب مورخوں نے اس کا نام ریان بتایا جو مورخ تاریخ والے ہیں انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرون تھا اس کا نام تھا ریان ریان نام تھا لیکن جو مصری آثار ظاہر ہوئے ہیں مصری آثار وغیرہ اینتھروپولوجسٹ وغیرہ نے جو معلوم کی جو یہ کھدائیاں کر, کر کے کہ مختلف آثار وغیرہ نکالتے ہیں اور ان کی لینگویجز پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیو... پتھروں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو جو وہ لوگ موجود ہیں جو مصری آثار والے ہیں آثار قدیمہ جو ہم کہتے ہیں نا آسار قدیمہ اینتھروپالوجسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیونی آیونی تھا اس کا نام آ ٹھیک ہے لیکن عرب مودین کہتے ہیں کہ اس کا نام ریان تھا ٹھیک ہے یہ تو ایک بات میں نے ویسے آپ کو ایک وہ بتا دی ہے کیونکہ اس نام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں قرآن اس چیز کو ذکر نہیں کر رہا قرآن اس کو ذکر نہیں کر رہا بس یہ صرف آپ یاد رکھیے گا کہ فرون ان بادشاہوں کا ایک لقب تھا ان بادشاہوں کا جو مصر کے بادشاہ تھے جیسے کہ ایران والے ہوتے تھے ٹھیک ہے ایران والے وہ کیا کہلاتے تھے کسرا روم والے کیا کہلاتے تھے کیسر کیسر ان کا وہ کہلانا ہے کہ نام کے حوالے سے لیکن ان کے اصل نام الادا ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس زمانے کے فرون نے خواب دیکھا اس نے یہ دیکھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات پتلی گائیں ہیں جو سات پتلی گائیں ہیں وہ موٹی کو گائےوں کو کھا جاتی ہیں اس نے دیکھا خواب کے اندر کہ سات سب خوشے ہیں سات اور سات خوش خوشے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو خوشے ہیں یہ ان کو کھا جاتے ہیں سب خوشوں کو یہ اس نے خواب دیکھا اور خواب بڑا عجیب سا تھا جب صبح اٹھا تو اس نے جی سارے جو اپنے درباری تھے ان میں جو بڑے بڑے وہ ان سے تھے ان سے سوال ان سے کہا کہ بھئی میں اس طرح خواب دیکھ رہا ہوں تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے تو جو اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی اس خواب کی بالکل انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو صرف اور صرف آپ کے ذہنی خیالات ہیں یہ تو صرف خیالات ہیں پریشان کون خیالات قسم کے ہیں اس لیے ان کی کوئی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی آپ کو ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کی تعبیر نہیں بتا سکتے پریشان کون خواب ہے اب جب یہ اس نے بات کی ان لوگوں نے بات کی تو جو بندہ جو ساکی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کو تعبیر بتائی تھی کہ تم آزاد ہو جاؤ گے اس کو فورن یاد آ گیا کہ جیل خانے کے اندر تو ایک آدمی جو موجود تھے جو یوسف تھے یہ موجود تھے اور وہ خوابوں کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے تو اس نے کیا, کیا کہ جا کر بادشاہ سے ذکر کیا ٹھیک ہے نا بادشاہ سے کہا کہ اس طرح جیل کے اندر ایک آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے اور بہت اچھے آدمی ہیں خوابوں کی تعبیر بھی بڑی اچھی بتاتے ہیں اور ان کی بڑی تعریفات کی جب تعریفات کی اور بادشاہ سے کہا کہ بھئی مجھے اس کے پاس بھیج دیں آپ تو میں جا کے آپ کو اس خواب کی تعبیر لا دوں گا بادشاہ نے بھیجوا دیا اس آدمی کو جب وہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس طریقے سے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں ٹھیک ہے جن کو سات پتلی گائیں کھا جاتی ہیں اور سب خوشوں کو جو خوش خوشیں وہ کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے مجھے اس کی تعبیر آ کے جو ہے بادشاہ ہمیں ہمیں صحیح حقیقت پتا چل سکے اس خواب کی حقیقت کیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کام یہ کرو گے کہ تم لوگ مسلسل زمین کے اندر غلہ اگاؤ گے سات سال تک سات سال تک بہترین غلہ نکلے گا بہترین قسم کا ٹھیک ہے تو اس جب تم اگاؤ گے اس کے اندر پھر اس کے بعد تم نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ فصل نکل آئے تو جتنا تم نے کھانا ہوگا نا صرف خوشے میں سے اتنی گندم وغیرہ یا جو بھی اناج نکالنا ہے تم اتنا نکالنا نکالنا بالی میں رہنے دینا ٹھیک ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو اس کے بعد تمہارے اوپر سات سال بڑے شدید آئیں گے بہت سخت قسم کے کہت والے سال آئیں گے تو جو تم نے غلہ خوشحالی کے اندر بچایا ہوا ہوگا یہ جو تنگی والے قحط سالی والے جو سات سال آئیں گے یہ سات سال ان سالوں کی جو گندم وغیرہ یا جو کچھ بھی اناج وغیرہ تھا یہ ان سات سالوں کو کھا جائیں گے سات سالوں کی جتنی جو کچھ آنا تھا تو انہوں نے یہ جو ہے یہ بتایا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا پھر ایک سال ایسا آئے گا یعنی جب سات سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا خوب اور اس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ انگور کا شیرہ ویرہ نچوڑیں گے تو یہ خواب کی تعبیر وہ بتائی جب یہ خواب کی تعبیر بتا تو جس نے جا کے بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ کے دل کو لگی کہ واقعی یہ تو بڑی اچھی تعبیر ہے اور یہ یہ جو جنہوں نے تعبیر دی یہ مجھے بڑے سم... سلام علیکم و Okay. تو ان بادشاہ نے کہا کہ جا کے جاؤ اور یوسف کو جا کر لے آؤ جب یہ یوسف کو لینے کے لیے اب مقام یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً نکل آتے حضرت یوسف علیہ السلام فوراً نکل آتے کہ چلو جی مجھے بادشاہ نے بلا لیا تو میں فوراََ نکل آؤں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منصب منصب نبوت یہ تقاضا کرتا تھا کہ انہوں نے کیونکہ توحید کی دعوت دینی ہے دین کی دعوت دینی ہے تو ان کے اوپر کوئی بھی کوئی بھی توہمت بھی نہ ہو تہمت بھی نہ ہو اگر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً باہر نکل آتے تو کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بادشاہ کے کرم نے نکالا بادشاہ کو اس پر رحم آیا بادشاہ کو پتا چلا کہ ایسا آدمی ہے تو نکال لیا لیکن یہ جیل گئے کیوں تھے تو وہی قصہ دو رہتے پورا کا پورا وہ جو عورتوں کا قصہ ہوا تھا اور جو, کا جو قصہ ہوا تھا اس لیے یوسف علیہ السلام نے نکلنے سے پہلے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ٹھیک ہے نا یعنی اقتدار کیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا نیک لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوا کرتا یعنی حالات جیسے مرضی ہوں لیکن ایک زمانہ آیا کرتا ہے نیک لوگ الیکم آج میرے خیال میں زیادہ شاید مسئلہ بن رہا ہے کوئی وائس اوکے okay. سات رو اس طریقے سے سات رقو تک میں نے خلاصہ بیان کر دیا اب آپ دیکھ لیں آجیں آیت نمبر 42 کے اوپر 43 فورٹی تھری میں نے بتا دیا نا کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہیں گے کہ بنا دو کہ میں اس کو سارا کے سارا اس نظام کو سنبھالوں جو کچھ کرنا ہے ابھی آئندہ سالوں کے حوالے سے تو بادشاہ نے ان کو ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہر طرح کے اختیارات دے دیے بادشاہ خود تو موجود رہا لیکن اس نے کہا کہ بھئی تمہارے پاس ٹوٹل اختیارات ہیں تم جس طرح چاہو کر سکتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی سب کچھ اس طریقے سے کیا اور جب یہ کام کیا تو اللہ تعالی نے خاص طور پہ اپنے انعام کا ذکر کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے ملک میں اقتدار ادا کیا اقتدار ادا کیا تھا اور ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے ٹھیک ہے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے اور ایک جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں رقوق کی جو آخری آئے ہے نا جو ففٹی سیون نمبر آئے ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا کہ جو آخرت کا اجر ہوگا نا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے گویا کہ جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں نیک لوگوں کو حالات آیا کرتے ہیں لیکن اگر وہ حالات صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ گزار لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد تنگی کے بعد آسانی آیا کرتی ہے لیکن وہ آسانی جب آتی ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا درجہ آتا, جی, آتا جی. اب دیکھ لیجیے آیت نمبر 43 یہ خواب ذکر آ رہا ہے مقاد ملک تو بادشاہ نے کہا بادشاہ نے کہا کیا ایجافن میں خواب یعنی مقاد الملک یعنی میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا انی ارا میں خواب میں دیکھتا ہوں سب بکراتین سیمان سات موٹی تازی گائے سمین کہتے نا موٹی کو سب بکراتین سیمان سات موٹی گائیں یا کلو ہن سب انجافن یا کلو ہن سب جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں یا کلو کھا رہی ہیں سب سات اجافن پتلی گائیں پتلی گائے سات پتلی گائیں ان کو کھا رہی ہیں و سب امبلاً خزرن وسب سمبلاً خزرین و اخرا یا بساتن نیز سات خوشے ہرے بھرے سنبل سمبل کیا ہوتا ہے خوشہ ٹھیک ہے جیسے جس میں گندم جس لگتی ہے نا تو آپ دیکھا ہوگا کہ وہ جس میں دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جو چیز ہوتی ہے وہ پورا جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوشا وہ کہتا ہے کہ سا نیز سات خوشے ہرے بھرے و اخرا یا اور سات اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں یابس بس سوکھے ہوئے یا ملاؤ یا ایوہل ملاؤ اے درباری افتونی, افتونی مجھے بتاؤ یا فتوا دو یعنی یہ تو یہ کہ مطلب افطونی فی رو یا کہ میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ ان کنتم تم انکن یا کہ اگر تم اس خواب کا یعنی اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو ان تم لر رو یا نا کہ اگر تعبیر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر تم اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے اس کے بعد کالو انہوں نے کہاس و احلامن پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں وما نہ تحویل الاہلام بالمین اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہے وما نہویل الاہلام بالمین ہم اس سے واقف بھی نہیں ہیں اس خوابوں کی تعبیر سے ہم واقف بھی نہیں ہیں تو انہوں نے صاف کہہ دیا اس طرح اس آدمی کو یاد آ گیا وہ قول الزی نجا منہ نجا ہم کہتے ہیں نجا یعنی جو رہائی پا گیا نجا کا مطلب جو رہائی پائی جس نے ٹھیک ہے وہ قول اللزی اور بول پڑا بول پڑا وہ آدمی یا کہہ پڑا کہا الزی نجامنا ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا جو رہا ہو گیا تھا نجامن ہوما جو رہا ہو گیا تھا ود دا کارا کون سا ہے کون سا باب ہے ود صرف والے ساتھی جو پہلے پڑھ چکے ہیں سرف ود کیا تھا اصل میں کیا تھا تعویل کیسے ہوگی اس کی وہ کیسے کیا جائے گا ود اصل میں کیا تھا یہ اصل میں یہ ہے نا اداکارہ ہے نا دا کارا کار اصل میں کیا تھا اصل میں کیا تھا یہاں پہ وہ پتہ چلتا ہے کہ صرف کی اس کا معنی جب کریں گے نا تو وہ تو ہم تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ کے مجھے بتانا ہے جو پہلے صرف پڑے ہوئے ہیں جن ساتھیوں نے پہلے پچھلے سات دن نے صرف پڑی ہوئی ہے انہوں نے مجھے دیکھ کر بتانا ہے یہ چیز ٹھیک ہے وہ قل الجا منہما ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا ودار باد امتن اور اسے ایک لمبے عرصے کے بعد بات یاد آئی تھی اداکارہ کا مطلب یہ جو ہے نا زکارا زکارا جیسے کہ یاد آنا نا تو اداکارہ یاد آنا ہے میں نے آپ کو بتا بھی دیا یہ زکارا تھا زکار سے وہ بنائے اس کی تعویل بنائے یہ کیا بنا کیسے ہوا تو اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی و دکار اباد ایک عرصے کے بعد اس کو اس کی بات یاد آئی انا انبی کم بتا ہیلونی یعنی فرسلونی تھا, تھا فرسلونی تو اسے ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف کی بات یاد آئی تھی تو اس نے کہا انا انبیو کمبتاویل ہی میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتائی دیتا ہوں فرسلونی پس مجھے بھیج دیجئے کہاں بھیج دیجئے یوسف کے پاس یعنی مجھے بھیج دیجئے یوسف کے پاس تو میں آپ کو اس کی تعویل بتا دوں گا یوسف اب یہ اب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا کہ بھی وہ گیا سارا کچھ ہوا قید خانے گیا کیسے گیا کیا کچھ ہوا بس یہ نہیں اب آگے فوراً اس کا یوسف علیہ السلام سے اس آدمی کا بات ذکر کر رہے ہیں تو اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا یو یوسف اوح صدیق اوح ٹھیک ہے نا یوسف اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے صدیق صدیق یعنی جس کی ہر بات سچی ہو یوسف جس کی ہر بات ہوتی ہے افتنا فی سب, فی سب, سمانن سب اجافن، افتنا تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ تم ہمیں اس خواب کا مطلب بتاؤ کس کے بارے میں تھی سب بکارات سیمان یا کل ہننا سب ان اجافن و سب کہ ہمیں تم بتاؤ کہ سات موٹی تازی گائے ہیں یا کل سب ان اجافن جنہیں سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں وہ سب سم اور سات خوشے ہرے بھرے ہیں وہ اخرا یا جو دوسرے ساتھ ہیں جو رکے ہوئے ہیں میں نے پہلے بتا دیا تھا لرجی ولی ارجیو سے لم یا المون شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں لا ارجیو الناس شاید میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں لہم یا تاکہ وہ بھی حقیقت جان لے اس کی تاکہ وہ بھی اس کی حقیقت جان لیں کہ آپ مجھے صحیح اس کی تعبیر بتا دو میں لوگوں کے پاس جب جاؤں گا تو میں بھی ان کو بتاؤں گا تو ان کو بھی تاکہ اس کی صحیح تعبیر پتا چل جائے ٹھیک ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام آگے ذکر کریں گے 47 نمبر آیت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اس کو اب تعبیر بتانے لگے ہیں کہ بھی کرنا کیا ہے کالا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تز راؤنا سبا سنینا تم سات سال تک مسلسل سبا دعا بن کہ تم سات سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے تزرا غلہ اگاؤ گے زیرا ذرا یعنی تزراؤ کہ ذرا کا مطلب ہوتا ہے کھیتی تو تزراؤ کہ تم اگاؤ گے سات سال تک مسلسل فما حست فما پماں حست فی سم بولی پما حس تم فضر فیسم اس دوران جو تم فصل کاٹو ہست تم جو تم فصل کاٹو فضر اس کو چھوڑ دو فیسم بولی اس کی بالیوں ہی میں اس کی بالیوں ہی کے اندر یعنی تم چھوڑ دینا سارا نہ نکالنا تھریشر جس نام آج کا تھریشر ہوتا ہے نا تھریشر کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ نکالتے ہیں ساری ساری گندم وغیرہ نکل آتی ہے تو یہ اوپر سے خوشے وغیرہ سارے اس کے غائب ہو جاتے ہیں یہ بالیوں میں سے نکل, نکل آتا ہے تو کہتے ہیں فما حس پس بس جو تم فصل کاٹو فی بولی اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا اللہ کلیلم البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے یعنی جتنا تم نے کھانا ہے نا اتنا تو تم اس کو صاف کر لینا سب نہ نکالنا ان سات سالوں کے اندر بہت گندم ہوگی بہت زیادہ گندم ہوگی لیکن تم نے جتنی تم نے کھانی ہے نا بس صرف اس کو صاف کرنا ہے باقیوں کو اپنی اس میں چھوڑ دینا سما یاتی ممباد ذالی کا سب ان شادی یا کل نما کدم تم یاتی ممباد ظال کا پھر اس کے بعد تم پر آئیں گے کیا آئیں گے سب ان شاد یعنی سات سال ایسے آئیں گے یا کل نما قدم تم لہن سات سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے سب ان سات شاد بڑے سخت ہوں گے یا کلنا جو یاکلنا ما قدم تم قدم تم لہنہ اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سات سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے یا وہ کھا جائیں گے ما قدم تم قدم تم لہنہ جو ان کے لیے تم نے جمع کیا ہوگا اس کو کھا جائیں گے